وکل یہ <النَّان> رمضان کا مہینہ بالکل قریب آ چکا ہے اور آج کل رمضان چرچا ہے اس لیے آج چند باتیں رمضان کے متعلق ہم آپ حضرات کے سامنے وہ بتا دینا چاہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر رمضان کی ابتدا میں لوگوں کو بتاتے اور جن سے آگاہ کیا کرتے تھے ان میں سے ان میں بہت ساری باتیں ہیں ہم سب تو نہیں بیان کر سکتے لیکن انشاءاللہ چند چیزیں رکھتے ہیں نمبر ایک ہم تمام ساتھیوں کو اس حدیث پر غور کرنا چاہیے اور اس پر نظر ثانی اور برابر آپ لوگ نے سنا ہے سیکھا ہے ہم نے بھی ہر سال سنایا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان وزکن اے نبی آپ نصیحت کریں کیونکہ مومنوں کو نصیحت بہت ہی فائدہ پہنچاتی ہے وہ مشہور حدیث ممبر پر چڑھنے والی اس پر پہلے ہم اپنا اپنی نگاہ ڈالیں کہ آیا ہمیں اس حدیث میں جو وعید سنائی گئی ہے اس سے بچنے کی ہمیں فکر کرنی چاہیے اس وعید سے ہمیں بچنے کی اللہ تعالی سے دعا کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے اس حدیث کو صحاب کرام کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے جن میں حضرت قاب ابن اجرا حضرت مالک ابن حویرس حضرت جاوید بن عبد اللہ اور حضرت ابو حرہ رضی اللہ تعالی انہوں یہ چار ہیں جن سے حدیث مروی جہاں تک میرا علم ہے جہاں تک میں نے پایا اور ان صحابہ سے روایت کرنے والے جو محدثین ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک سب سے پہلے تو امام بخاری رحمت اللہ علیہ ہیں جنہوں نے اپنی مشہور کتاب الادب المفرد صحیح بخاری میں نہیں بلکہ الادب المفرد میں نقل کی ہے امام احمد بن حنبل ہیں امام ابویالہ ہیں امام ابن عبان امام ابن خدیمہ اور اسی طرح امام بحکی رہم اللہ ہیں اور امام طبرانی وغیرہ تو ہی ہیں اس طرح سے اجل محدثین جس میں میں نے کہا امام بخاری اور امام حاکم بھی ہیں یہ چار صاحب کرام سے حدیث مروی ہے اور حدیث برابر آیات ہوگی آپ کو لیکن باب ذکر حضرت قعب ابن اجرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ نے فرمایا احضورو المنبر حضدر المنبر منبر کے قریب قریب آجاؤ مسجد نبوی میں عام طور پر لوگ منتشر رہتے تھے کہیں کچھ لوگ بیٹھ کر کے ادھر قرآن یاد کر رہے ہیں کچھ لوگ حدیث یاد کر رہے ہیں کچھ لوگ ذکر و روزگار رہ کر رہے ہیں کچھ عبادت تو مسجد نبوی کے سیاح میں سارے لوگ منتشر رہتے تھے تو نبی علیہ سرف شام نے لوگوں کو حکم دیا ممبر لوگوں ادھر ادھر نہ بیٹھو ممبر کے قریب آ جاؤ ابو کابل اجرا رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں کہ جب نبی علیہ سراف شام نے ممبر کے قریب آنے کا حکم دیا تو سارے لوگ چاروں طرف سے ممبر کے قریب آ گئے پھر نبی علحی سرافام ممبر پر چڑھنا شروع کیا جب پہلے ممبر پر گئے تو آپ نے فرمایا آمین دوسرے ممبر پر تشریف لے گئے تو فرمایا آمین تیسرے ممبر پر تشریف لے گئے تو فرمایا آمین آپ اتر آئے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قلنا یا رسول اللہ سمے تم سمے نامین کا شی ماں کن رسول اللہ آج ممبر پر چہتے ہوئے ہم لوگوں نے آپ سے وہ باتیں سنی وہ چیزیں دیکھی جو اس سے پہلے کبھی یہ عمل اور یہ چیزیں آپ سے ہم نے نہیں دیکھی تھی آج فرمایا نعم صحیح کہا تم لوگوں نے آج تک ممبر پر چڑھتی ہوئی یہ عمل اور یہ باتیں تم لوگوں نے ہم سے نہیں دیکھی تھی جو آج تم لوگ دیکھے ہو پھر آپ نے وجہ بتائی فرمایا فلم مارکی تو جب پہلے دینے پر ہم تشریف لے گئے تو اورے غلی جبرائیل ہو ہم نے دیکھا کہ سامنے جبرائیل امین آ کر کے کھڑے ہوئے ہیں پہلے زینے پر جیسے قدم لے گیا جبرائیل امین سامنے راستہ بن کر کے اگلے دینے پر چڑھنے چڑھ نہ سکو آپ کھڑے ہو گئے جبرائیل امین کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا محمد یا محمد من ادورا قوالئی اللہ اکبر من ادورا قبالئی دہ البرا او ہوما فلم فر فب اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا جو امتی اپنے بوڑھے ماں باپ دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو اگر زندہ پا لیا اور پھر بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے مغفرت اپنی نہ کرا سکا اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اس کو جنت میں داخل نہ کرا سکا تو فعاد اور اللہ اس کو ہمیشہ ہمیش کے لیے اپنی رحمتوں سے دور کر دے کل آمین آپ خاموش نہ سنیے میں نے جو بدوا دی ہے آپ اس پر آمین کہیں تو آپ نے فرمایا کہ کب امین کے کہنے پر فکول تو آمین میں نے آمین کہا ہر آدمی یہاں اپنے اپنے حالات کا جائزہ لے اگر ماں باپ موجود ہیں تو غور کرے کہ ماں باپ کے ساتھ اس کے کیا سلوک اس کا کیا ہو گیا ہے ماں باپ کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ بیوی بچوں میں مجبور ہو کر کے ماں, ماں باپ کو بالکل نظر انداز کر دیا ہو لاوارش کرار دے دیا ہو اور یہ بڑا عجیب و غریب اس سفر میں ہم نے کچھ واقعات دیکھے اللہ ہو کبھی بتائیں گے ماں باپ کی حالت بات علاقوں میں میں نے دیکھا آج ایک بڑی عجیب و غریب چیز یہ ہے کہ ایک بوڑھے ماں باپ ہیں ان کے دو چار بیٹے ہیں تو ہر بیٹا یہ سوچتا ہے فلاں نہیں کر رہا تو میں کیوں خدمت کروں کیا میرا ہی ذمہ ہے اللہ اکبر وہ سوچتا ہے کہ جیسے باپ کی پراپرٹی سب لوگوں نے برابر برابر لیا ہے تو ماں باپ کی خدمت بھی ایسے ہی برابر بانٹ لو ہم کیوں زیادہ کریں اللہ ہو پر ذرا سوچو کتنا غلط نظریہ کتنا غلط نظریہ ارے چار بچوں میں اگر تین نہیں کر رہے ہیں تم کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ان جیسے ان جیسے تم کو نافرمان نہیں بنایا بلکہ ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق دی دیجیے نا تو ہر آدمی اور جس کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہوں وہ بھی اپنے حالات کا جائزہ لیں کہ ماں باپ کے حق یہ کیا کر رہا ہے یا جب تک وہ زندہ رہے ماں باپ کے ساتھ کتنا حسن سلوک کیا اور اپنے آپ کو جنت کا وارش ان کی خدمت کر کے بنا سکا یا کہ نہیں بنا سکا ہر آدمی اس کا جائزہ لیں نمبر دو آفرماتے فم لما رکھ تو جب دوسرے جینے پر میں گیا تو دیکھا کہ جبرائیل امین پھر وہاں موجود ہیں اور جبرائیل امین نے ہمیں وہاں روک کر کے کہا یا محمد صلاح سلم من ادرا کا رم گان فلم یوگ فر فا بتائیے کہ جس شخص کو آپ کے جس امتی کلمہ ہو کو ماہ رمضان ملا وہ بھی ایک رمضان میں صرف ایک رمضان کی بات ہو من ادرا کا رمضان جس نے ماہ رمضان پا لیا فلم یغفر فر لگو اور اس نے رمضان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی کی ہاں اپنے گناہوں کی مفرت اور بخشش نہ کرا لیا تو فعب با اللہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیش کے لیے آئندہ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے اور اپنی مفرت اور بخشش سے محروم کر دے قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر آمین کہے جو میں نے بد دی تو لوگوں جب امین نے بدوا دی اور ہم کو آمین کہنے کا حکم دیا فکل تو آمین تو میں نے آمین کہی جو تم لوگوں نے اپنے کانوں سے سن لیا اب رمضان کا معاملہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے رمضان ہمارا کیسے گزرا ابھی تک گزرا ہوا ہے وہ تو گزر گیا اب آنے والا جو دو دن کے بعد آ رہا ہے اس رمضان کے متعلق کوشش ہی ہونی چاہیے کہ کہیں وہ رمضان ہمارے سر کے اوپر سے گزر نہ جائے یہاں اس حدیث کے بارے میں یہ بھی بتا دیں کہ جبرئی امین جو بدوا دے رہے ہیں اور نبیل تاسم جو آمین کہہ رہے ہیں یہ وہ انسان نہیں جو روزہ نہ رکھے وہ بھی دریاد رکھے یہ دار کی بات ہو رہی ہے جو روزہ نہ رکھا وہ تو محبت بدبخت ہے کس کی بات ہو رہی ہے وہ امتی آپ کا جس کو رمضان ملا یعنی روزہ رکھا لیکن پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکا تو اللہ تعالی اس کو آئندہ اپنی اور مغفرت سے دور کر دے یہ عام بے روزے داروں کا معاملہ نہیں روزے دار کی بات ہو رہی کیوں شوب المان نیل میں نے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی نما سے حدیث مروی ہے اس کے الفاظ آپ لوگوں کو ہم پڑھ کے سناتے ہیں کہتے ہیں کہ نبی علیہ الہصلہ جب دوسرے دین گئے اور آمین کہا تو ہم لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے آمین کیوں کہی تو آپ نے فرمایا کہ جبرائیل امین نے ہم کو کہا یا محمد صلی سلم من ادا کا رمضان فاسام فسام وقام اکبر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دوسرے دینے پر چڑھنے کے بعد جو میں نے آمین کہی اے لوگوں دوسرے جینے پر چڑھنے کے بعد جو میں نے آمین کہی اس کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ادرا کا رمضان فسام نہا رہو وہ کام لے غور کریں آپ کا وہ امتی جس نے رمضان کا مہینہ صحت و تندرستی کی حالت میں پایا فسام نہا اور رمضان کے دنوں کا روزہ رکھا وقام کام اور رات کی عبادت کی اس لیے میں نے کہا کس کا تذکرہ ہو رہا ہے کس کے بارے میں کوئی ہے جو رمضان کا مہینہ صحت اور آفیت کے ساتھ پایا اور رمضان کا روزہ بھی رکھا اور رمضان کی راتوں میں تراوی کی نماز بھی پڑی ایک قیام بھی کیا کیوں درہ الفاظ پر غور کریں یا محمد صلم من ادرا کا رمضان من ادرا کا رمضان فصام نہار وقام مئی آپ کا جو امتی رمضان کا مہینہ پایا دن میں روزہ رکھا وقام لیلہ اور رمضان کی راتوں میں قیام کیا پھر ہوا کیا فما تلم یغفر لہ لیکن رمضان کا روزہ تراوی کی نماز رمضان کی رات دنوں کا روزہ رات کا قیام رات کی عبادت کرنے کے باوجود جس شخص کی مغفرت نہ ہو سکی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے اب سوال یہ ہے کسی چیز کو سمجھانے کے لیے میں نے حدیث بیان کرنے کے بیان کی ہے کہ دیکھیں واضح الفاظ ہیں فسام نہا رہو و کام لے رہو فما تھا فلاویوں مر گیا رو رکھا اور قیام کیا تراوی کی نماز پہی رات کی عبادت کیا لیکن اس کے باوجود رمضان کی وجہ سے رمضان کی روح اور تراوی کی برکت سے اس کی مغفرت نہ ہو سکی فائدہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے اور چب رہی نے کہا اس پر آپ آمین کہیں میں نے آمین کہہ اب رمضان کی برکش ایک حدیث اور بتا دی امام تورانی رحمت اللہ نے اپنی موجم اوسط میں حضرت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا اللہ اکبر آب اخر میں بوتن بوتن لا رمضان اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی رحمتوں اور مفرت سے دور کر دے ادور آ رمضان جس نے رمضان کا مہینہ صحت تندرستی بھی پایا روزہ بھی رکھا نماز بھی پڑھی لیکن ورم یہ فرل ہو لیکن اس نے روزہ اور تراوی کے باوجود اس کی مفرت نہ ہو سکی اغرا سنو اللہ سے فرماتے کہ وی دا لم یوگ فر فام مکفر وی دا لم یوگ فر اور میرے صاحبیوں طرح بتاؤں جس شخص کی مغفرت رمضان میں نہ ہو سکی فامتا تو اب رمضان سے بڑا مقدس اور خیر و برکت اور مغفرت کا مہینہ کون ہے فامتا اب اس کی مغفرت کہاں ہوگی آپ نے فرمایا لم ی متا رمضان میں اگر اس کی مغفرت نہ ہوئی پھر کب اس کی مغفرت اب کب ہو سکتی ہے آپ نے بڑے تعلق کا اظہار کیا کہ اصل مغفرت کا مہینہ تو رمضان کا ہے جس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی فام اب کون سماؤ کا اس کی مغفرت کا رہ گیا اب یہاں ایک بڑے اختیش کے ساتھ یہ صرف غور کرنا ہے ابھی آپ لوگوں نے سنا نبی رہتا شام کے فرمان کو سنایا میں نے اور الفاظ پڑھ کر کے سنایا کہ آپ فرماتے ہیں اللہ اکبر کتنی واضح طور پر ہے کہ پسا منہا رہا رہ لے رہے کرو رمضان کے تیس دن کے روزے بھی رکھے اور پورے رمضان کے مہینے کی راتوں میں ترابی بھی پڑی اور عبادت بھی کیا لیکن پھر بھی مر گیا اس کی مقصد ہے نہ ہو سکی اس کی مقفرت کیوں نہ ہو سکی روزہ تو رکھا اگر بے روزے دار ہوتا تو ٹھیک ہے بھائی یہاں جو اللہ فرمانے روزہ بھی رکھا اور تراویح کی نماز بھی پوری رمضان کی راتوں کی عبادت بھی کیا پھر بھی آخر اس کی مففرت کیوں نہیں ہوئی یہ کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے کوئی تعجب کی چیز نہیں ہے یہ ذہن سے بات نکال دینی چاہیے کہ رمضان آیا روزہ رکھ لیا پچھلے زندگی کے سارے گناہ ماں یہی مکالتا ہے ذرا نبی ریفا سب اس فرما پر غور کریں جس میں آپ نے شاخ رمایا کم من سواری کم من سوار کتنے روزے دار ہیں جو رمضان کے پورے مہینے میں دن بھر روزہ رکھتے ہیں لئی سرو من شیام ہی اللل جن اس کے نام آمان میں سوائے بوکھا لکھے جانے کے اور کچھ نہیں لکھا جاتا لے اس کے نامے آمان میں صرف بوکھا لکھا جاتا ہے اور آگے طرح سنو وقب بن قائم وقم بن قائم لے سرو من إِلَّا سہ اور کتنے رمضان کی راتوں میں جگنے والے ہیں قیام کرنے والے ہیں لیکن ان کے نام آمال میں سوائے نیند خراب کرنے کے اور کچھ لکھا نہیں جاتا ہم اور آپ جائزہ لے ہمارا رمضان بھی ایسے ہی نہ کدھر جائے اسی لیے نبی ریسا سب رمضان کے پہلے مطالبے کر دیتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان تو وہیں گزر جائے اور تمہارے اندر اور تمہاری نفرت نہ ہو سکے آپ اندر تنگی کرتے ہوشیار کرتے بیدار کرتے گفلت کو دور کرنے کی کوشش کرتے اب ذرا ہم اور آپ دیکھیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں رمضان کا روزہ رکھنے اور آج کی عبادت کرنے کے باوجود وہ ان کی مففرت نہ ہو پائی وہ کون سے لوگ ہوں گے اس کی ایک مثال میں بہت آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی میدان عرفات اماد ابن حبار رحمت اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کیا اپنی صحیح میں ابن حبار عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے عبداللہ اللہ بن عباس رضی اللہ تعالی تعالیٰ کہتے ہیں ایک مثال دے رہا ہوں کہ حجت الوا کے موقع پر عرفات کے میدان میں نبی علیہ سرارت اسلام کے ردیف ہمارے بھائی فضل بن عباس تھے فضر بین عباس بہت خوبصورت نوجوانوں میں شمار ہوتے تھے یہ نبی علیکم کے چگار آج بھائی عبداللہ بن عباس کے بھائی کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ کی حجر میں ارفات کے میدان میں ہمارے بھائی فضل فتح عباس نبی رحم کے ردیف تھے ردیف جاتے ہیں ردیف کہتے ہیں ایک تو ڈرائیور ہوتا ہے موٹر سائیکل چلانے والا اور دوسرا اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پیچھے بیٹھا رہتا ہے پیچھے بیٹھنے والے کو کیا کہا جاتا ہے ردیف. تو پرانے میں موٹر سائیکل نہیں تھی اونٹ گھوڑا ہوتا تھا تو ایک تو نکیل پکڑ کر کے آگے بیٹھتا تھا دوسرا اس کے پیچھے تو نبی ارے سراف شام تو نکیل اپنی پکڑی ہوئے تھے اونٹ کی لیکن آپ کے پیچھے جو ردیف تھے وہ حضرت فضل میں عباس تھے کہتے ہیں عرفات کے میں اذرا غور کریں کتنا مقدس وقت ہے آپ اگر جانتے سال بھر میں سب سے بڑا دن جو ہوتا ہے وہ جاؤ میں آپ اور آپ نے سنا ہوگا کہ ارفا کے کی دو پوزیشن ہے ایک تو حاجیوں کے لیے جو میدان عرفات میں دوسرے جو میدان عرفات میں نہیں ہے جو لوگ میدان عرفات میں ہیں ان کے بارے میں تو آپ نے سنا ہے کہ اللہ تعالی سماع دنیا پر آتا ہے سماع دنیا پر آتا ہے اور اپنی نگاہ کرم تمام عرفات میں موجود حاجیوں پر اپنی نگاہ کرم ڈالتا ہے اور فرشتوں سے گواہ کو گواہ بنا کے کہتا ہے دیکھو اس وقت میدان میں جتنے ہیں ہم نے ان کی پچھلی کے سارے گنا کر دیا یہ بھی سنی نا اور دوسری چیز کیا کہ حاجی حج کر کے لوٹتا ہے تو کیسے کلو من ولاد گناہوں ہو سے ایسا پاک و صاف ہو کے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے سمجھو آج پیدا ہوا اللہ ہو یہ تو ان کی فضیلت ہے ان کی مفرت اور بخش جو حج میں ہیں اور جو حج میں نہیں گئے ہوئے ان کا معاملہ کیا ہے آپ نے سات میں جس نے عرفات کا کرو رکھ لیا اللہ تعالیٰ اس کے دو سال کے گنا معاف کر دیتے ایک سال گزشتہ اور ایک سال ہے آئندہ ایک تو مقدس دن ہے نمبر دو مقدس مقام اور نمبر تین مقدس عمل حالت احرام میں وقوف ارفا یہ تین چیزیں یاد رکھیں اسی اصنا میں حالت یوم ارفا کو میدان عرفات میں وقوف ارفا کی حالت میں حالت احرام میں حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کے ردیف تھے ان کی نگاہ پڑی ایک خاتون نبی علیہ سرف سے مسالہ پوچھنے کے لیے آ گئی ہیں جب وہ مسالہ پوچھنے کے لیے آئی تو شیطان نے فضر بین عباس کی نگاہ اس عورت کے اوپر اٹھا دیا اب فطر بن عباس تک تکی بات کر کے اس عورت کو دیکھنے لگے عورت نبی علیہ سراف سے ہم کلام ہے مسئلہ پوچھ رہی ہے نبی علحص ہم جواب دے رہے ہیں اور شیطان اپنا کام سر گیا فضل بن عباس کی نگاہ کو اس عورت پر اٹھا دیا نبی علیہ سراۃ اسلام نے جب دیکھا کہ فضل بن عباس اس عورت کو دیکھ رہے ہیں تو آپ نے ان کے سر کو اپنے دست مبارک سے پکڑ کر کے گھما دیا پھیر دیا تاکہ یہ عرفات کے میدان میں عورت کو ایک غیر محرم عورت کو نہ دیکھ سکے آپ لیکن جیسے آپ نے چھوڑا پھر فضل بن عباس پر شیتان سوار اس عورت کو دیکھنے لگے نبی رہتا ہوں نے سر پکڑ پھر گھما دیا جب آپ سر گھما دیتے تو ٹھیک ہے اور جیسے سر چھوڑ دیتے پھر دیکھنے لگتے اس موقع پر نبی علیہ سراب شاہ نے فضل بن عباس کو جو نصیحت کیا وہ نصیحت سن لینے کے بعد بہت واضح ہو جائے گی بات کی آخر وہ کون سے لوگ ہیں کہ روزہ رمضان کا روزہ دل میں رکھے رات میں عبادتیں کیا لیکن اس کے وقت تیس رمضان روزے اور تیس تراویح کے بعد باوجود بھی اللہ سر فرماتے ہیں فلاں کو فرل اس کی مغفرت نہ ہو سکی اور اللہ اور اس کو آئندہ بھی اتنی رحمتوں سے دور کر دی اس حدیث کو سن لینے کے بعد بک واضح ہو جائے گی آج فرمیا فصل یا فضلو اللہ ہادا یومن یاد رکھو یا فضلو ہادا یومن ہادا یومن کیا مطلب اے فضلیں یہ آج یو میں ہے یہ مقام عرفہ ہے میدان عرفہ ہے تم حج میں ہو یہ آج یو میں ارفا ہے ہادا یومن ممک سم رہو وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُمَا تَقَدَمَ مِنْ دَبِی اے فضل یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے آج زندگی حاجیوں کے زندگی بھر کے گناہوں کے ماف کر دینے کا جو وعدہ کیا ہے یہ گناہ اس کے ماف ہو گئے جو آج اپنے اکان اپنی آنکھ اور اپنی زبان کی حبادت کر دے گا آنگی بات سوچ میں یہ ساری بچا ہیں لیکن آپ تمہارے لیے نہیں کس کے لیے ممبرا کا سم رہو جو حرام چیزیں سننے سے اپنے کام کو بچائے گا وہ ابساں اور حرام چیزیں دیکھنے سے اپنے نگاہ کو بچائے گا وہ نشان اور حرام چیزوں سے اپنی زبان کی حفاظت کرے گا اب بات سمجھ میں آ ہوگی رمضان میں روزہ بھی رکھا ترابی کی نماز بھی پڑھی رمضان کی راتوں میں عبادت بھی کیا لیکن اپنے زبان اپنے آپ اپنے کان کی عبادت نہ کیا اپنے آپ کو گناہوں سے نہ بچایا اسی لیے آپ فرماتے ہیں روزہ رکھا رمضان کی راتوں میں قیام بھی کیا فمایا تھا فلم یوگ روزہ نماز ترابی کے اہتمام کرنے کے باوجود ایسی حالت میں مرا رمدار کی مرکز سے اس کے گناہوں کی مفرت نہ ہو پائی اسی لیے اس حدیث کو بھی اگر سمجھ لیں تو بات اور واضح ہو جائے اللہ اکبر نبی رہتا سو نے کیا فرمایا روزہ کس کو کہتے ہیں روزہ لوگوں کی نگاہ میں روزہ کہتے ہیں کھانا پینا چھوڑ دینا دیکھیے نا بھائی جس نے کھانا پینا ترق کر کیا اس کو کیا کہہ دیتے ہیں روزہ یہ ہو گیا فقہا کہا اور علماء کیا کہتے ہیں روزہ کس کو کہتے ہیں سو کہتے ہیں سو امساکن مخصوص ان اشیا مخصوص فی اوقات مخصوص بے شرائط فقہا اور علماء علماوام تو کہتے ہیں کھانے پینے کے ترک کر دینے کا نام کیا ہے روزا ہے علماء کیا کہتے ہیں علماء کے ندی کو روزا کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں امساق ان اشیاء مخصوص مخصوص چیز یعنی کھانے پینے اور بیوی سے اپنی خواہش پوری کرنی ان مخصوص چیزوں سے رکیانہ ہی اوقات مخصوص وقت مخصوص میں وقت مخصوص شہر سے لے کر کے غروب آفتاب بے شرائط مخصوص مقصوص شرطوں کے ساتھ تو کہا کہتے یہ روزہ ہے لیکن اللہ اکبر رحمت اللہ عالمین نے روزہ کس کو کہا وہ دور سے سننے کی چیز ہے یہ تو علماء نے فکہ نے مشتدین نے اور عوام نے تعریف کی لیکن رحمت اللہ عالمین نے رودے کے بارے میں کیا کہا وہ سننے کے لائے ہے اللہ تعالی ہم سب کو رودا رکھنے والا بنے بھوکا پیسہ رہنے والا نہیں کیا ہے آپ نے شاس روایا لئی سب سے آمو انل اقلی و شروع انل تام و شام اے لوگوں کھانے پینے اور بیوی بی سے کنارہ کشی اختیار کر لینے کا نام روزہ نہیں اللہ اکبر شرعی روزا اللہ کچھ روزہ مطلوب ہے اللہ کس کو روزہ کہتے ہیں وہ السیام سس سے والشراب کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام روزہ نہیں ہے یہ کون فرما رہا ہے رسول اللہ علیہ وسلم پھر روزہ کس کو کہتے ہیں دنیا یہی جانتی کھانے پینے کے چھوڑ دینے کا نام کیا ہے روزہ اور اللہ سن فرماتے یہ روزہ نہیں ہے لئیسا, لئیسا کے بارے نہیں لئی سیام عن الطعام و کھانے پینے کو چھوڑ دینا یہ روزہ نہیں ہے پھر روزہ کیا ہے اب تو راگو سے سنیں انیامو انلور اصل روزا یہ ہے کہ انسان گناہوں برائیوں اور فضول چیزوں کو چھوڑ دے اب ایک انسان اگر روزہ رہ کر کے بھوکھا رہ کر کے گناہ بھی کرے برائیاں بھی کرے جھوٹ بھی بولے جیوتیں بھی کرے چورخوری بھی کرتا رہے نماز بھی چھوڑ دے نماز کے اوپر سویا بھی رہے جماعت بھی ترک کر دے جھوٹ بول کر کے اپنا مال بھی بیچتا رہے اللہ اکبر تو اللہ صحیح فرماتے یہ روزے دار نہیں یہی وہ روزے دار ہیں جن کے متعلق ربین ہے فسام زینے پر چڑھتے ہیں دوسری پتا کیا فرمایا آمین جبرائیل امین نے جب کہا یا محمد من ادرک رمضان آپ کا جو امتی رمضان کا مہینہ پانے فسام نہا رہی رہو وقام اور رمضان کے سارے دنوں میں روزہ بھی رکھا اور ساری راتوں میں قیام اور عبادت بھی کیا لیکن اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو سکی اللہ اس کو ہمیں شہنیش ہمیش کے لیے مفرت اور بخش اور جنت سے محروم کر دے آپ آم آمین کہیں تو اس پر میں نے آمین کہہ دیا یہ وہ بدنسیب عہدے دار ہے جو روا رکھ کر کے بھوکھا پیاسا تو رہتا ہے لیکن اپنے روزوں کو گناہوں سے بچاتا نہیں اور اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ نہیں رکھتا اللہ تعالی ہمیں شرعی رودا رکھنے کی تو فکر فرمائے پھر آپ فرماتے ہیں جب تیسرے دینے پر چاہا جو میں نے آمین کہی تو اس کی وجہ یہ ہے کی تیسرے دینے میں تک پھر دیکھا جبرئی امین وہاں تیسری مرتبہ موجود ہے پھر وہاں کھڑے ہیں اور جبرئی زمین نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم من ذوقی رند من ذوقی رند جس شخص کے سامنے آپ کا نام لیا جائے آپ کا ذکر ہو ورم یو سلیہ لے اور آپ پر درود اسلام نہ بھیجے تو فب اللہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمتوں سے دور کر دیں فکر آپ اس پر آمین کہیں تو اے لوگوں میں نے آمین کہا کہ اے اللہ جب امین نے جو بدعہیں دی ہیں ان کو قبول کر لے ایک تو یہ چیز ہے میرے بھائی دوسری چیز اور یاد رکھیں نبی علیہط اسلام روزے کے آداب اور روزے کے احکام کو بیان کرتے ہوئے فرمایا اے روکو اشیام چم جا ڈھال ہے ڈھال کس سے ہے برائی سے بچنے کا ڈھال ہے جہنم سے بچنے کا ڈھال ہے ادا و قبر ادا بینار سے محفوظ رہنے کا ڈھال ہے ڈھال جانتے ہوں گے آپ لوگ ڈھال اس, اس کو کہتے ہیں جو دشمن کے وار سے جس کے ذریعے اپنے آپ کو بچا لیں ڈھال نبی علیہ صاحب نے روزے کو ڈھال کرا دیا بلکہ مسد احمد بن حمبل شہید ابن امان ابن خدیمہ اور دیگر کتب حدیث اس شوب الماں مل کی ان تمام کتب حدیث کی روایت ایک اللہ حدیث نے اللہ نے حدیث, اللہ حدیث قدسی کے اندر بیان فرمایا اے میرے بندو ہم نے روضے کو تمہارے لیے ڈھال بنایا ہے ہم نے روضے کو تمہارے لیے ڈھال بنایا ہے اور یہ روضہ تمہارا ڈھال ہے مالم یا گرو کہا جب تک کہ روضے دار اپنی ڈھال کو توڑ نہ دے پتہ یہ چل گیا روضہ ڈھال تو ہے اور اس ڈھال کو روضے دار توڑ بھی دیتا ہے تب ہی آپ نے فرمایا تمہارا یہ ڈھال محفوظ رہے گا کب تک مانو یخرو کہا جب تک اس ڈھال کو توڑ نہ دو یہ دارمی وغیرہ کی روایت ہے مسد دارمی میں یہ بھی ہے کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آدمی اپنے روزے والی ڈھال کو کیسے توڑ دے گا آنے پر میں بلغی روزے دار نے روزہ رکھ کر کے اگر غیبت کر دیا تو اس نے اپنی ڈھال کو توڑ دیا اپنے زبان کی حفاظت اسی لیے جب یہ تھا فرما ایسیا وہ جنا لوگوں روزہ ڈھال دار ہے اپنے ڈھال کی حفاظت کریں بلکہ ایک بات بتائیں روزہ رکھ لینا آسان ہے روزہ رکھ لینا آسان ہے کیوں اللہ نے روزے رکھنا آسان بنا دیا اللہ ہے اللہ تعالیٰ کام ہے روزہ رکھ لینا آسان ہے لیکن روزے کی حفاظت کرنا بہت ہی مشکل ہے اپنے روزے کی حفاظت کرنا مشکل ہے آپ نے ساتھ رمایا اے روزے دارو یاد رکھو ادا کان یوم مو سو میں رہا دیکھو جب تمیں سے کوئی انسان رودے سے ہو فلا یا رفس ورا جب سکھ ورا جہج یہ چار آدھا بتائیں اے مسلمانوں ادا کا نیو مس میں جب تم میں سے کوئی رودے سے ہو تو اپنے رودے کی حفاظت کرے رو دار خبردار فلا رفس روزہ رکھ کر کے کوئی بے حیائی اور برائی اور برا برا کام کرنا اور نہ کوئی بے حیائی کی حرکت کرنا نہ بے حیائی کا عمل کرو اور نہ بے حیائی کی بات کرو ورم جب شکر ولا اور روزہ رکھ کر کے خبردار کبھی گنا اور برایاں اللہ اس رسول کی نافرمانی بھی نہیں کرنا ایک روزے دار روزہ رکھ کر کے اگر اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے کہ وہی روزے دار ہے رمضان کے دنوں کا روزہ رکھا اور راتوں میں عبادت کیا لیکن اس کے روزے کی رو رمضان کی وجہ سے گناوں کی مفرت اور بخش نہ ہو سکی اس لیے ضروری ہے آپ نے شاط جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو والر پس نہ تو بے کی باتیں کرے نہ بے حیائی کا کام کرے و تو گناہ اور کوئی برائی کرے اپنے رودے کو بچائے عام دنوں میں آپ گناہ کریں گے تو صرف گناہ کی سزا ملے گی اور رودے کی حالت میں اگر گناہ کریں گے تو گناہ کی سزا بھی ملے گی اور روزہ بھی آپ کا برباد ہوگا بڑا خسارہ ہے اسی لیے عام دنوں میں گناہ کرنا اور روزے رمضان میں گنا کرنے میں بڑا فرق ہے آپ اس لیے آپ نے خاص طور سے فرمایا گناہ تو کبھی نہیں کرنا چاہیے لیکن روزے داروں کو خاص طور سے فرمایا ورا اب سکھ خبردار کوئی گناہ اور برائی اور اللہ اس کے رسول اللہ اس کے رسول کی نافرمانی نہیں کرنا نمبر تین آپ نے شاخ فرمایا وا یو شا روزہ رکھ کر کے کسی سے لڑا نہیں کرو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کسی کو لڑنے کی اجازت اللہ کے رسول نے نہیں دیا لڑنے جھگڑنے کی کوئی اجازت نہیں کیوں آم دنوں میں لڑیں گے صرف لڑائی ہوگی لڑائی کا گناہ ہوگا اور رمضان روزے میں اگر آپ رمضان میں لڑیں گے روزے کی حالت میں تو لڑائی کا بھی گنا ہوگا اور آپ کا روزہ بھی متاثر ہو جائے گا روزہ رکھ کر کے روزے دار من کر کے تم لڑ رہے ہو یہ اللہ تعالی کے ہاں الگ فرمانی ہوگی اسی لیے اپنے آپ کو بچانا چاہیے نمبر چار آرف میں ولا یجح روزہ رکھ کر کے نادانی اور بے وقوفی کا کام بھی نہیں کرنا چاہیے بے وفی کام کیا اللہ مزاق کرنا کسی کا کسی کا مزاق اڑانا کسی پر ہنسنا کسی کا استحدہ کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے تو آپ بڑا بھلا جہل روزہ رکھ کر کے خبردار نادانی اور جہالت بھی نہیں کرنا یہ بھی تمہارے رودے کو متاثر کر دینے والی اجر و ثواب کو ختم کر دینے والی چیز اس لیے ان چار چیزوں کا بھی رودے کی حالت میں خیال کرنا چاہیے ایک چیز اور یاد رکھیں رودے کی حالت میں ندی علحت سامنے شاطر مایا فہ صاف بہو اوکا تلا فل یا کل ان مرا انسا اگر رودے کی حالت میں تم رودے سے ہو کوئی دوسرا روزے دار تم سے لڑنے لگے یا تم سے کو گالی دے تم کو برا بھرا کہنے لگے تو نبی رحت شام نے جواب دینے کی بھی اجازت نہیں دی آپ اگر سمجھتے ہیں قرآن پاک نے ہمیں اجازت دیا ہے کہ برائی کا بدلہ برائی سے آتے لیکن برابر ہی ہے نا جگہ سی ہے تین سی ہے تو برائی کا بدلہ برائی لیکن برابر جتنا آپ کے ساتھ کس نے کیا اتنا ہی آپ بدلہ لے سکتے ہیں. زیادہ نہیں اللہ اکبر لیکن روبے کی حالت میں بدلہ لینا بھی جائز نہیں چنانچ آپ نے فرمایا فائن صاحب بہ اہادن اوقات اگر تم روزے سے ہو کوئی دوسرا روزے دار تم سے لڑتا ہے تم سے جھگڑتا ہے کتاب کرتا ہے یا تم کو گالی دیتا ہے تو جواب نہ دو یہ بھی نہ کہو کہ اگر روزہ نہ ہوتا تو میں تمہیں سبق سکھرا دیتا یہ بھی نہ کہو اچھا ٹھیک ہے رمضان کے بعد نپٹ لگے نہیں فل یا کل ان تم کہو میں روزے سے ہوں میں روزے دار ہوں میں روزے دار ہوں بس یہ کہہ کر کے کہ تم ہٹ تمہیں انتقام لینے بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے نہیں اتنا زیادہ روزے کی حفاظت کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے اللہ تعالی یہ چند باتیں جو میں نے کہی ہے انہیں تمام ساتھیوں کو یاد رکھنے ہیں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے یہ رمضان کے متعلق یہ چند باتیں ہیں اور نبی راسام کی خاص تعلیمات اور ہدایات جو میں نے کہی ہیں باقی انشاءاللہ اللہ آئندہ اللہ تعالیٰ عمل کے توفیق نصیب فرمائے اپولو اللہ من واتوب اللہ الا کا واتوب